آج چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری جمعہ ہے اس لیے کچھ تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں عرض کروں گا ہمارے ہاں بہت ساری عبادتیں ہمارے رسم و رواج کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس سے ہم لوگ بعض اوقات پورے طور پر واقف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جو ثواب اس کے اوپر ملنا چاہیے جو اثر اس کا مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاشرے پر وہ نہیں ہو پاتا قربانی پر کے وجوب پر اور اس کی اہمیت پر جو گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی اس کو تو نہیں دہراؤں گا چند چیزیں اس سے آگے آپ سے عرض کرتا ہوں قربانی کو شاعر اسلام میں سے گنا گیا ہے اور یہ جو مشہور آیت ہے ومین و اقدم شاعر اللہ فعینا منتقال قلوب کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے کرے گا تو یہ چیز دل میں تقوا پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور دل کے تقوے کے باعث ہوتی ہے تو یہ قربانی ہی کے ذمن اور اسی کے ذیل میں آئی ہے شاعر یہ جمع ہے شعیرہ کی اور اس کا مطلب اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ بتانا بہت مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب اور اللہ تعالیٰ کی کے کے نام کے کا بول بالا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شاعر کہلاتی ہیں جیسے مساجد ہیں جیسے قربانی ہے خود یہ حج کا عبادت ہے تو آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات کی اہمیت کا احساس بلند ہوتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے شاعر کی تعریف یہ کی ہے کہ اذا رع رکر اللہ کہ جب اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ وابستہ ہو اس کو دیکھنے کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو قربانی ان میں سے ہے اس لیے قربانی کو اہتمام اور اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے یہ صرف کچھ پیسے خرچ کر دینے کا نام نہیں ہے اور یہ کہیں پر صرف پیسے جمع کرا دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے بس میں نے فلانی جگہ پیسے بھجوا دیے پندرہ بیس ہزار روپے یا چالی تیس چالیس ہزار روپے لگتے ہیں وہ گویا اپنے سر سے اتار ہے اپنے ذمے سے اتار ہے اس سے زیادہ انسان کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو یہ قربانی کی روح نہیں ہے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس سے قربانی تو ایک دھوم دھام کی چیز ہے یعنی کہ اس کے ساتھ انگیج اور انوالو ہونے کی چیز ہے اس کے ساتھ مصروف ہونے کی چیز ہے کہ پتہ چلے کہ یہ سنت ابراہیمی اور ایک ایسی سنت جس کو اللہ جلِ شاہ مسلمانوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی اس کا دن ہے اس کے لیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ اللہ جل شاہ نے جو فریضہ میرے اوپر واجب کیا ہے میں اس کی بجاوری کر رہا ہوں اور اس روح کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ جل شاہ جس کا مجھ سے مطالبہ فرماتے ہیں اس کے بعد جانور کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے جانور کے انتخاب کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کئی جانوروں کے درمیان انتخاب کرنے کی سہولت دی ہے گائے بیل بھی ہو سکتا ہے بکری بکرا اونٹ بھیڑ دمبا جانور میں ظاہر بات ہے چونکہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنا ہے اس لیے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی جو ہے وہ مستحب ہے وہ مندوب ہے وہ مطلوب ہے اچھے میں دو شکلیں ہوتی ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اچھے سے کیا مراد ہے اچھے سے قیمت زیادہ ہونا مراد ہے یا اس کا موٹا تازہ اور زیادہ گوشت ہونے والا گوشت والا مراد ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ اس میں سے افضل کون سا ہوگا اس کا تعلق جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کے حالات کے ساتھ ہے اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی ایسی جگہ قربانی کر رہا ہے کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے ملک میں جہاں ایسے فقرہ موجود نہیں ہیں جن کو گوشت کی ضرورت ہو سارے ہی لوگ مالدار ہیں اور ایسے غریب لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جن کو قربانی کا گوشت دینا مقصود ہو یا جن کو سال بھر میں گوشت خریدنے کا موقع نہ ملتا ہو تب تو وہ جانور افضل ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہوگا اتنی یہ بڑی قربانی سمجھی جائے گی اور اگر علاقہ ایسا ہو جہاں پر غرباء بھی موجود ہیں اور گوشت ان ان میں تقسیم کرنا ہے تو پھر ایسا جانور افضل ہوگا جس میں بہت زیادہ گوشت ہو جتنا گوشت زیادہ ہوگا جانور بہتر ہوگا اس لیے جو ہمارے ہاں بعض لوگ ایک کروڑ کا بیل لیتے ہیں یا ستر لاکھ کا بیل لیتے ہیں اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ ایک ایک لاکھ کے اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے سو بیل لے لیں پچاس لے لیں ساٹھ لے لیں اسی قیمت میں اس میں کہیں زیادہ گوشت گا اور زیادہ سے زیادہ فقراء کے اندر تقسیم ہو سکے گا ہمارے ملک میں تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگ نہ رہتے ہوں جن کو گوشت پہنچانا مطلوب ہو تو جانور میں کے انتخاب میں اس کی خوبصورتی اس کے اندر گوشت کا ہونا اس کی عمر کا مناسب ہونا اور اس کا بہتر سے بہتر ہونا اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور خریدنے کے بعد جانور کے افضل ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے اس سے مزید انسان کی قربانی کو چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت برے صغیر پاک و ہند کے بڑی نامور اور باکمال شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نام تو ان کا محمود حسن تھا لیکن پورے برے صغیر کے علماء نے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا تھا کہ وہ استاد تھے تمام بڑے محدثین مفسرین کے برے صغیر میں تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک گائے کا بچھڑا ایک سال پہلے لیا کرتے تھے اور پورا سال اس کو کھلاتے پلاتے تھے پالتے تھے باقاعدہ اور اتنا اس کو اپنے ساتھ ہلا دیتے تھے اتنا مانوس کر دیتے تھے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے صدر المدرسین تھے تو وہ جو بچھڑا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے نکل کر مدرسے تک آتا تھا اور دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور جب وہ سبق پڑھا کر واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ واپس جایا کرتا تھا اتنا ان سے مانوس ہو جاتا تھا اس قدر دونوں طرف سے محبت پیدا ہو جاتی تھی اور پھر قربانی کے دن خود اس کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر خود ہی چھری پھیرتے تھے اور کہتے ہیں جب چھری پھیر رہے ہوتے تھے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ قربانی اس طریقے کے ساتھ کی جات کی جائے تو اس کا سب سے اونچا ترین انسان کو اس کا ثمرہ ملتا ہے پورا سال قربانی کے جانور کو اس خیال سے پالنا کہ اس کو فلاں دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ جلّہ شاہ کا مطالبہ ہوگا تو اس دن اتنی محبت سے اور اتنی چاہت سے اور اتنے شوق سے پالے گئے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا یہ یہ جذبہ اور کہیں پر پندرہ ہزار روپے بھیجوا دینا کسی کسی کو دے دینا کہ میری طرف سے قربانی کر لو ہاں اگر کہیں آپ دور کسی آم, ان جگہوں میں بھجوائیں جہاں آفت زدہ علاقوں میں مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ ویسے اپنے شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے بس صرف اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے گوشت کون سنبھالے گا قربانی کے دن کون جائے گا اس جگہ پر جہاں ذبح ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کسی سے کہتے ہیں بس یہ پیسے پکڑو میری طرف سے قربانی کر دو تو یہ جان چھڑانے والی بات ہے قبول تو ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے لیکن یہ اس میں وہ روح نہیں ہے اس میں وہ جذبہ نہیں ہے اس لیے کچھ دن کوشش اگر کسی کے پاس جگہ ہو اور وسائل ہوں تو قربانی کے جانوروں کو پالنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول الحمدللہ ہوتا ہے یہ گلی محلے کے اندر بچوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں اور جانوروں کی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے طور پر یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو ایک دھوم دھام ہوتی ہے اس فریضے کی اس میں اللہ تعالیٰ کسی ریاض سے اور دکھلاوے سے تو انسان کو بچائے وہ تو نیت نہ ہو لیکن ویسے اس فریضے کی زور و شور کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے بعض موقعوں پر یہ چیزیں مطلوب ہیں اب دیکھیں تقویرات تشریق ہیں یا لبع ک اللہ ہے یہ کلمات آہستہ بھی تو کہے جا سکتے تھے اور دل ہی دل میں بھی تو کہے جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ قوم یہ کہ اونچی آواز میں اور حاجی جب حج کے لیے جائیں تو اونچی آواز میں کہیں لب اللہ لبعیک اور ایک فضا بنتی ہے جب اس سے ایک ماحول بنتا ہے اس کے نتیجے میں عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے جو تقویرات کا حکم ہے تو کہا کہ اونچی آواز میں کہیں اور کہا کہ جس رستے سے آئے ہیں دوسرے رستے سے واپس جائیں تاکہ تمام رستوں پر اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند ہو اللہ تعالیٰ کا نام بلند تو اس لیے بعض موقع ایسے قربانی بھی ان چیزوں میں سے ہے جس میں ایک اہتمام اور جس کے اندر ایک جوش و خروش جس میں ایک ماحول جس کے اندر ایک اہمیت اس کی نظر آنی چاہیے معاشرے میں نہ یہ کہ بس کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کی فضا ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے قربانی کے جانور کو موقع ہو تو پالنا چاہیے اور اس کی اس خیال سے اس کے ساتھ اس کی خدمت کے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فریضے کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا یہ احساس انسان کے دل میں ہو تیسری چیز یہ ہے کہ جب قربانی کا دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے تو اس پر یہ ہے کہ اگر ہم شہر کے رہنے والے ہوں جہاں عید کی نماز واجب ہے تو وہاں تو قربانی نماز عید کے بعد ہوگی اگر نماز عید سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی جانور حلال ہو جائے گا اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جانور گوشت کے لیے ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی اس شخص کی اور اگر دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی یعنی عید کی نماز واجب نہیں ہوتی جہاں پر تو وہاں پر صبح صادق کے بعد جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص خود شہر میں ہو اور اس کی قربانی دیہات میں ہو جیسے ایک آدمی رہتا اسلام آباد میں ہے لیکن اس کا ایک گاؤں ہے کہیں پر اس نے وہاں کہا ہوا ہے کہ میری قربانی کر لیں تو وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور یہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں اعتبار بندے کا نہیں ہے اس میں اعتبار جانور کا ہے جہاں پر جانور ہوگا تو اس کے مطلب اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ نے عید کی نماز ابھی نہیں پڑھی لیکن گاؤں میں آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا عید کی نماز سے پہلے ہی تو بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ اس میں جانور جہاں پر ہے تو وہیں کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا اور وہ اگر صبح صادق کے بعد جس طرح دیہات کے لوگ ہمارے یہاں فجر کی نمازوں کے فورن بعد ذبح کرنا شروع کر دیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی واجب نہیں ہے وہاں پر وہ گاؤں ہے تو اس لیے وہاں فجر کی نماز کے فورن بعد جانوروں کا ذبیہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ تو وقت تو اس کا یہ ہو گیا تین دن تک وقت ہے اس کا عید کا اپنا پہلا دن دوسرا اور تیسرا دن تیسرے دن کے غروب تک مغرب تک اس کا وقت ہے مغرب کے وقت سے پہلے پہلے لیکن افضل پہلا دن ہے اور پھر اس سے نسبتاً کم دوسرا ہے اور اس سے نسبتاً کم تیسرا ہے رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن افضل نہیں ہے اور ہو کسی نے کر لی تو ہو جائے گی قربانی کے وقت خود کھڑا ہونا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ قومی الاء تک کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو اپنی بیٹی کو انہوں نے فرمایا کہا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ یہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ جب تمہارے جانور کی کے حلق پر چھوری پھرے گی اور اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو اس پر حضرت فاطمہ تو زہرا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے ہم آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہے یا یہ ہر مسلمان کے لیے ہے تو فرمایا کہ نہیں یہ ہر مسلمان کے لیے جس شخص نے بھی قربانی کی اس لیے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا یہ افضل ہے اس لیے ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے اور اپنے نوجوان بچوں سے ذبح کروانا چاہیے جو بالغ بچے ہیں ان کو یہ ذبح کرنا جانور سکھائیں آج کل تو بچے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہم نے ایسا ان کو عجیب و غریب قسم کے فارمی چوزوں کی طرح ان کو بڑا کیا ہے کہ وہ قربانی کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے قربانی ہو رہی ہے کجا یہ کہ وہ چھری لے کر کسی کے جانور کے حلق پر کیا پھیریں گے اس لیے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں بنانا چاہیے چھوئی موئی قسم کا ان کو ان کو جفا سکھائیں ان کو سختی سکھائیں ان کو مجاہد بنائیں اور ان کو قربانی کے موقع پہ کھڑے ہونا اور خود ذبح کرنا یہ افضل ہے اس کے اس موقع پر ذبح میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور اس کی تعظیم ہے اس میں اس کو کھینچ کر ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے جب کئی جانور جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو جس جانور کا بھی نمبر نہیں آیا اس کے سامنے نہ ذبح کیا جائے جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہ کی جائے مکرو ہے چھری جانور لٹانے سے پہلے تیز کی جائے ایک شخص نے بکرا لٹایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے زور و شور کے ساتھ چھری ذبح کرنے لگا چھری تیز کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں تو اس جانور کو دو موت موتیں دے دی ہیں ایک موت تو وہ ہے جو تو زبا کرے گا اس کو اور ایک موت وہ ہے جو تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھوری کو تیز کر رہا اس لیے چھوری پہلے سے تیز کر کے رکھنی چاہیے کند چھوری کے ساتھ زبا کرنا مکروح ہے اس لیے چھوری تیز ہونی چاہیے اور جانور کو صحیح طریقے کے ساتھ باندھنا چاہیے اور جو زبا کرنے کا پروپر طریقہ ہے جب وہ چار رگیں کٹ جائیں اس کے بعد مزید اس کے اوپر چھری نہیں چلانی چاہیے سارا خون نکلنے دینا چاہیے اور جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنے بعض قصائیوں کو عید کے دن بڑی جلدی ہوتی ہے اور انہوں نے چونکہ ایک کے بعد دوسری جگہ جانا ہوتا ہے یہ اس کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ اس جانور کی جان مکمل طور پر نکل جائے اور ابھی اس میں جان ہوتی ہے اور یہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت ہی ظالمانہ فعل ہے اس سے ان کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے جب تک پوری جان اس کی نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا یا بعض اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہی صرف اس وجہ سے کہ پانچ منٹ ان کے بچ جائیں اور یہ ایک جانور اور ذبح کر لیں اور ڈیڑھ دو ہزار روپے ان کو اور مل جائیں اس کام کے لیے اس کو جو, جو بندہ اپنی قربانی کرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی نگرانی کریں اس چیز میں اور اس کو اس قسم کی کسی اجلت سے اور اس سے اس کو بچائیں اس کے بعد یہ ذبح کرنے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرنا چاہیے اس کے بعد یہ گوشت آ جائے گا اس کا اور اگر جانور اکیلا ہے آپ کا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر جانور مشترک ہے یعنی جانور بڑا ہے تو اس میں اچھا جانور کی عمر میں نے شاید آپ کو بتائی یا نہیں بتائی کہ اونٹ کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے اور گائے بیل بھینس کی عمر جو ہے وہ دو سال ہونا ضروری ہے ایک دن بھی کم نہ ہو اور بکری اور بکرے کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے ایک دن بھی اس سے کم نہ ہو صرف بھیڑ یا دمبے میں دیکھیں بکرا اور بکری الگ چیز ہے بھیڑ اور دمبہ الگ چیز ہے تو بکرا بکری تو سال کا ہونا ضروری ہے بھیڑ اور دمبے میں یہ رعایت ہے کہ اگر اس کی عمر کم بھی ہو دیکھنے میں وہ ایک سال کا لگتا ہو تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے چاہے اس کی عمر چھ مہینے آٹھ مہینے ہو دس مہینے ہو لیکن اگر اس کو اس کی علامت فقہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کو ایک سال والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ ان سے چھوٹا ہے ان کے اندر ایسا انہیں سال والوں کے درمیان وہ بھی سال کا لگے تو ایسے دمبے کو ایسی بھیڑ کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو اس عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد گوشت کی تقسیم اندازے سے نہیں کی جائے گی گوشت کی تقسیم باقاعدہ ناپ تول کر کی جائے گی اور اس میں برابر حصے بنائے جائیں گے جتنے حصے ہوں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہو سکتے ہیں اور سات سے کم بھی ہو سکتے ہیں پانچ لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں دو لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں تین لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سات افراد مل کر ایک بڑا جانور گائے بیل یا اونٹ کر سکتے ہیں البتہ اگر ایک گھر ہو جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جہاں چولہا ایک اور سات بھائیوں نے یا میاں بیوی دو تین بچے والد والدہ ان لوگوں نے مل کر ایک بڑا جانور کیا ہے جن کا کچن ایک ہے جن کا چولہا ایک ہے اگر وہاں پر وہ گوشت تقسیم نہ بھی کریں اور سارا گوشت یعنی اسی طرح اپنے ہاں وہ اس میں ان سے وہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے استعمال ایک ہی جگہ کے اوپر ہونا ہے لیکن اگر کسی کا کچن الگ الگ ہو تو اس کے لیے پھر گوشت کی تقسیم بڑی ہی برابری کی بنیاد پر الگ الگ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے گوشت کی تقسیم میں پہلے بھی بتایا تھا پچھلے جمعے بھی دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ مستحب یہ ہے افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں اور ایک حصہ غریبوں ایک حصہ رشتہ داروں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے لیکن اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کی قربانی پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا کسی نے آدھا خود رکھ لیا آدھا رشتہ داروں کو دے دیا یا غریبوں کو دے دیا تو اس میں انسان کو اختیار ہے لیکن چونکہ یہ تین قسم کے حقوق سل رحمی کا حق ہے غریبوں کا حق ہے اپنے اہل و عیال کا حق ہے تو یہ تینوں حق ادا ہو جاتے ہیں اگر اس تینوں طبقات کو اس میں سے مل جائے چاہے برابر سرابر ملے یا کم و بیش ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گوشت کی تقسیم کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ گوشت کو یا قربانی کی کھال کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے گوشت جس کو بھی دیا جائے گا یا خود استعمال کیا جائے گا تو خ... مفت ہوگا کیونکہ وہ قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کھال کا مسئلہ تو کھال کا حکم وہی ہے کم و بیش جو گوشت کا ہے ایک آدمی جیسے گوشت خود استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی وہ کھال بھی خود استعمال کر سکتا اگر چاہے تو اپنے قربانی کے جانور کی کھال کا مسلح بنا لے اس کا ڈول بنا لے اور کوئی بھی چیز جو اس کھال سے بنتی ہے اس کو بنا کر اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے کسی کو جس طرح گوشت کسی مالدار آدمی کو قربانی یا گوشت دیا جا سکتا ہے اسی طرح قربانی کھال بھی کسی مالدار شخص کو دی جا سکتی ہے وہ اس کو استعمال کر لے بیچے نہ جیسے گوشت نہیں بیچ سکتے ایسے اس کو بیچے نا اور ایک مصرف یہ کہ انسان خود استعمال کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کو تحفہ دے سکتا ہے جو اس کو استعمال کر لے اور تیسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ اگر خود استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کو صدقہ کرے گا صدقہ کھال خود بھی کی جا سکتی ہے اور صدقہ جو ہے وہ اس کا اس کی قیمت بیچ کر اس کی قیمت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ملکیت اونرشپ زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے اس لیے قربانی کی کھالیں مسجد کے فنڈ میں نہیں دی جا سکتی کیونکہ مسجد کے فنڈ میں ملکیت نہیں ہوتی نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے یہ کسی شخص کو دی جائے گی اگر صدقہ کریں گے تو پھر اس شخص کا مستحق ہونا ضروری ہے اس میں ہمارے ہاں عام طور پر مدارس دینیا کی طرف سے اس کا اہتمام ہوتا ہے اور میں بھی اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اب اب تو خیر ایک بڑے منظم منصوبے کے تحت کھالوں کی قیمتیں گرا کر مدرسوں کی فنڈنگ کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور وہ کھال جو کسی زمانے میں بائیس سو پچیس سو اٹھائیس سو کی ہوتی تھی آج کل وہ دو ڈھائی سو تین سو روپے کی ہوتی ہے عید کے دنوں کے اندر وہ ایک خاص منظم طریقے کے ساتھ اس کی قیمتیں گرائی جاتی ہیں تاکہ مدارس جو اس ذریعے سے اپنے سال کے فنڈ کا ایک بڑا حصہ جمع کرتے تھے وہ نہ کر سکیں تو بہرحال مدارس کو دینی چاہیے اس کے اندر علم کی ترویج بھی اور طلبۂ علوم دین کی خدمت بھی اور اس میں صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ خود پہنچائی جائے بجائے اس کے کہ کسی کو بلائیں وہ بلانے سے یاد آیا ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غیور اور بڑے خوددار علماء میں سے تھے مدرسہ تھا ان کا تو کسی نے فون کیا کہ مولانا کسی بندے کو بھیج دیں جو ہمارے گھر سے کھال اٹھا لے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے خود ہی بندہ بن جائیں اور پہنچا دیں تو بندے کو آپ بندہ بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ پہنچا دیں جہاں پر پہنچا نہیں ہے ہمارے ہاں سے کوئی نہیں آئے گا تو اس لیے انسان کو خود بندہ بن کے کہیں پہنچا دینی چاہیے بجائے اس سے کہ لوگوں کو فون کرے کہ کسی بندے کو بھیج دیں اور فلانے کو بھیج دیں ان چیزوں کے اندر تعظیم کا توقیر کا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جی رفاہی تنظیموں کو دے سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہو اور سو فیصد یقین ہو کہ کھال اپنے مصارف پہ خرچ ہوگی اس میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے ہاں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ صدقات صدقات واجبہ عطیات ان کا الگ الگ نظام نہیں ہوتا مکس ہوتا ہے. اب مثلا زکوٰۃ کو آپ کسی اجتماعی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے مثلا زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولنس نہیں لے سکتے پل نہیں بنا سکتے اس طرح کھال کے مصارف طے ہیں تو اس لیے میں کسی رفاہی تنظیم کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ مجھے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ کیا یہ اس کے مصارف سے واقف ہیں کیا ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں یا ان کے پاس سسٹم موجود ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں بینک اکاؤنٹس بھی زکوٰۃ اور صدقات کے ایک ہی ہوتے ہیں آپ اشتہاروں میں دیکھیں ایک اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی زک... اب یہ جب زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات مل گئے ایک اکاؤنٹ میں یہ اس کو الگ کیسے کرتے اس کے تو مصارف الگ الگ وہ تو ایک چیز ایک جگہ خرچ ہو سکتی دوسری جگہ نہیں خرچ ہو سکتی اس لیے اس سے یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا یہ سب چیزیں بہت سی جگہوں پر مکس ہوتی ہیں تو بہرحال میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مدارس کی خدمت کرنی چاہیے آپ کے قریب جو مدرسہ ہو جہاں پر بھی ہو وہاں پر اس کا خود پہنچائیں اور جا کر دیں یا بیچ کر اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں تو ان کو اور بھی سہولت ہو جائے گی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اپنے علاقے کے مقامی مدرسے کی خدمت کرنی چاہیے جو بھی آپ کا جگہ ہو جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس کے بعد یہ کھال کا مصرف بتانے کے بعد ذبح کرتے وقت ایک کی کرنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ بہت ہی آسان ہے جو بندہ ذبح کرے وہ پڑھے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اس کے بعد پڑھے انی وجہتو وجہ تو للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ وہ ہے جو ہم نماز تک میں بھی پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی تکبیر تحلیمہ سے پہلے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ آیت ملا دیں ان صلاتی و نسو کی و محیا و ماتی للہ رب العالمین یہ پوری ہے ویسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کوئی کہتا ہے تو زباطوں سے ہو جاتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے لیکن جو پوری تکبیر ہے مکمل وہ یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور انی وجہ تو وجہ اللدی فطر رسماواتی ولاد حنیف وََََََََََََََََََََََ المشرقيين انصولى و نسوكى و محيّيٰ و مماتى اللّہ رب العلمينينينينينين يہ پڑھنى چاہيے ذبح كرنے كے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے جب آپ ذبح كر ليں اپنا جانور اس کے بعد یہ دعا پڑھيں اور اس کا ترجمہ سمجھے کیا ہے کہ اللہ متقب المنى یا اللہ اللہ تقبل منی کا مطلب ہے یا اللہ میری اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما لیجئے کما تقبل من حبیب کا محمدن و خلیلِ کا ابراہیم علیہ وسلام جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا یا اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے تو اگر یہ الفاظ آپ کو عربی کے یاد رہیں جو بہت ہی آسان ہے اللہ تقبل منی کما تقبل من حبیبک کا محمدن و خلیلی کا ابراہیم علیہ مسلام تو یہ الفاظ عربی میں پڑھ لیں اور اگر یہ الفاظ آپ کو عربی میں یاد نہ رہیں تو مفہوم تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ پڑھیں کہ یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرما لیجیے جیسے آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں قبول فرمایا یا رب العالمین میری قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں یہ اس فریضے کے ضروری احکام اور اس کے ضروری آداب تھے اس کی پوری پوری رعایت رکھتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے سال میں ایک دفعہ یہ عبادت آتی ہے اور یہ انسان کے اس کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا کہ مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے یعنی جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں نہ تمہارا گوشت میرے پاس آتا ہے نہ تمہارا خون میرے پاس آتا ہے اس کے میرے پاس تو تمہارے قلب کے جذبات اور کیفیات آتی ہیں تمہارا تقوی آتا ہے تمہارے اس قربانی کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں اس حکمِ الٰی کی کتنی عظمت ہے کتنا اس کی بڑائی ہے کتنی اس کی اہمیت ہے کتنی اس کی توقیر ہے اللہ جل شاہ تو اس کو دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جانور بھی ذبح کرے اور اس کے آداب کی رعایت نہ کرے اس کے اس کی ان جو جن چیزوں کا تعلق اس کے ثواب کو بڑھانے کے ساتھ ہے جس کا تعلق اس کی روح کو پیدا کرنے کے ساتھ ہے ہم اپنی بے توجہی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا اس کو بہت ہی ایزی لینے کی وجہ سے اگر اس کا اہتمام نہ کریں تو یہ ہماری بدنسیبی ہے کہ سال میں آنے والی ایک عبادت بھی ایک جوش و خروش کے ساتھ ایک روحانی جذبے کے ساتھ اور ایک تقوے میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ کرنے کی بجائے ہم نے اس کو رسمی انداز میں اس موقع کو ٹال دیا اللہ جل شان و ہم سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے اور صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخرد عمومان الحمدللہ اللہ